پھر اللہ تلا کا ہے دور میں جس نسبت بیٹھے ہیں یہ اس بار دنیا میں جو ہمارا سلسلہ چشتیہ صابریہ قدرت عالیم غزل معذر مکی رحمتہ اللہ قریب کے دور میں ان کی شخصیت سے یہ آگے بات چل رہی ہے سر سارے فلاسل جو ہے تو یہ بغیر کسی آ, اس کا کہتے بغیر کسی تدبیر کے ٹوٹے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتل ہے کہ آپ کے حضوم جو ہیں وہ روایت کی شکل میں تو لکھ کر احادیث کی شکل میں کتابوں میں آ گیا قرآن پاک کو تو آپ نے اپنے سامنے لکھوایا ہے اور ہر آئے کو لکھنے والا ایک کاتب وہی ہے اور گو پر گواہ ہے تو بہت بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا جب وہی نازل ہوتی تھی تو پہلے آپ پڑھتے تھے ساتھ تاکہ یاد گئے آیت نازل ہو گئی کہ ہر حرک بھی لسان کا لتاج ابھی ان نالا جمعل و قرآن پیدا کرانا اور خطب قرآن کیا آپ کے ساتھ پڑھا لکھیے یہ ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا آپ کے کل پہلے مبارک نہیں ہے اس کا یاد کرا لینا اور جس وقت آپ کو اس کو بیان کرنے کی ضرورت پاتے شاید اس وقت آپ سے بیان کروانا یہ ہمارے ذمہ ہے تو یہ طریقہ ہے کلام کو سننے کا وہ طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے الفاظ اور اس ذہن میں آنے کے اس میں محویت ہو جائے اور آج محسوس کر رہا ہو کہ اس کلام کی جو انوارات اس کی جو حقیقت ہے جو میری جانب اللہ نازل ہو رہی ہے وہ میرے کل پر آ رہی ہے اس لیے ہمارے یہ سلاسلے میں بیان سننے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ خانوں کا کہنا اور مانی کے دماغ کو سمجھنا اس کے ساتھ یہ تیسری نیت کرنی ہوتی ہے کہ جس بات اس بیان پر جو رحمت کا نزول ہو رہا ہے وہ میرے کل پر آ رہا ہے اس میں ماہ ہو جائے ماہ ہو جائے تو الفاظ اور مانی تو اس میں درج اول میں ہو جاتے ہیں الفاظ اور مانی درج اول میں ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اس انوار کی بارش کی اور اس قید کی جو کل پرانا ہوتا ہے تو وہ چیز آدمی فاصل ہوتی ہے اور یہ دوسری دو چیزیں جو ہیں یہ اس میں نمبر ایک نمبر دو وہ وہ نمبر ایک پر یہ فاصل ہو جائے نمبر دو تین پر یہ فوراً ہو جاتی ہے پھر بھی نازل ہونے کے ساتھ ہی کافی بہی کی کتنی تعداد ہے چودہ ایک کہ انیس ہے کافی بین وغی. چار فلفائے راشدین چاروں لکھ سکتے تھے عرب عبداللہ بن رضی مسود ازل پانچ بن صاحب چھ اور چلتے جائیں پہلے ان کا نمبر تو وہ تو بھائی اس میں ہے آ... تلاکار صاحبہ میں ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے پہلے باقی منہ گا کرے اشتا مشرا کو نہ کرے سفائی صاحبہ والوں نے تو چوتھے نمبر پہ ان کو اٹھا کر ان کو رکھ دیا ہے پہلے اشتا مشرہ <تصفيق> ہے باقی پہ تلکار فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے خیر چودہ ہے ہی کو بلایا جاتا تھا وہ دو گواؤں کے سامنے لکھتا تھا اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو بکر اللہ نے قرآن کیا ہے اور اس زمانے میں حکومتی وسائل سے ایک کتاب ایک مجموعہ تیار کر سکیں چلپ ایک مجموعہ پتھر کی سلوں پر یا چمڑے کے کپڑوں پر یا کھجور کے ڈنٹل پر کھجور کے پتوں پر نہیں ہے کھجیا کہتے ہیں کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا تو اس کو بکری کھا دی ڈاکٹر صاحب کھجور کے پتوں کو کتنا بکری کھاتی ہے آپ کے علاقے میں کھجور کے پتوں کو بکری کیسے کھاتی ہے کھا جاتی ہے تو کھجور کے پتوں پر نہیں ہے کھجور کے ڈنٹل ساپ جو ہے نا ابھی بھی جو کھجور کے علاقے اس میں بچے اس پر لکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو خشک ہو جائے تو پکا ہوتا تھا ہٹتا نہیں ہے اس سے تو کھجور کے ڈنٹل پر لکھتے ہیں اس کو کھجور کے پتوں پر نہیں ہے جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ چالی سپارے تھی اس پر سے دست بکری تھا بھی اس میں حضرہ کے بارے میں باتیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ جو آدمی یقین رکھتا ہو کہ قرآن مجید کے دس سپارے گوا ٹکایت جو شیئر رکھتا ہو اس میں شہر سیدھا یہ نہیں ہے قرآن مجید کے دست پارے بکری کھا گئی ہے کہ ہم کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ارنا نظر وکرا نظر وہ اینا لہور الحافظون ہم نے اس قرآن کو نازر کی ہم اس کے موافظ ہیں اور کہ کیا دست پارے بکری کھا گئی وہ ہے نہیں وہ چودہ سالوں مت یہ دست پاروں کے بغیر زندگی گزارتی رہی خیر اس کو ایک مجبوہ پیار کیا ہے اس میں ہر آئے, ہر آدمی جو اپنے تحریر لے کر آیا ہے جمع کرانے کے لیے ہر آدمی جو تحریر لے جمع کرانے کے لیے آیا ہے اس کو آپ نے اس کو کا نے فرمایا ہے کہ دو گواہ لاؤ ان کے سامنے تم نے یہ لکھی تھی ہر ایک آدمی دو دو گواہ وہ پیش کر کے اپنی تحریر سرکاری ریکارڈ میں والے کرتا رہا ہے یہ حال میں آپ نے جمع کرایا ہے کہ کتنے لوگ حافظ تھے دو ترابی میں کھڑے ہو کر سناتے تھے اور بکس دیگر ضلع کے زرمانے میں دس در بار بارہ بار خط, خط ترابی کی جمع پہ کھڑی ہوئی تھی مسجد اس کو ہونے میں اس کو ہونے میں بار اس کو جمع کیا گیا ایک شادی مجموعہ لے کر آئے ان کے مجموعہ ساتھ ایک گواہ تھا تو ان سے کہا دو گواہ کی وشر پہ لگائی اور تو انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوا کرے گی ایسا ہوا تھا کہ یہودی نے آپ کو قرضہ دیا وہ قرضہ آپ نے ادا کر دیا لیکن کوئی گوا نہیں تھا یہ یہودی او آیا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے پیسے دیں آپ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو پیسے ادا کر دیے گواہ لاؤ یہودی تھے بڑے خبیص اور یہ یعنی سخت اور یہ جب بھی ازیت دینے کا اور تکلیف دینے کا موقع ان کا ہاتھ آتا تھا کوئی کبھی اس کو گیا نہیں کرتے تھے تو پیچھے پڑا ہوا ہے یہ تھا کہتے ہیں میں پیچھے سے آ رہا تھا میں نے جب تقرار سے نہیں ہوں تو میں آ گیا ہے میں نے کہا کہ میں ہوا ہوں اس پر وہی ڈر گیا اور بھاگ گیا کہتے ہیں بھائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت میں پیسے ادا کر رہا تھا آپ تو نہیں تھا کیسے گوائی دے رہے ہیں تو انہیں کہ یارفی اللہ صلہ جب ہم نے آپ کے فرمانے پر اتنی بڑی گواہی دے دی کہ اللہ کو مان لیا سر کو مان لیا کہ آپ کو پیغمبر ہم نے مان لیا اتنی بڑی گواہی ہم نے دے دی تو یہ تو اس کے مقابلے کوئی گواہی نہیں تھی میں کہتا کہ میں گواہ ہوں دینے تو اس بات میرے بارے میں فرمایا تھا کہ کسی کہ گواہی دو کے برابر گوا کرے گی آج کل اخباروں میں آتا نہیں عورتیں بہاندہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ دو اورتے گواہی میں ایک مرد کے برابر ہیں ہم اس کو نہیں مانتے بھائی ایسے بھی ہونے پڑیں حالانکہ یہ آیا ہے یہ کوئی اور کسی کی تشریح نہیں ہے ہے رجلوں تھے غمراتان ہیں ایک مرض دو عورتیں کیونکہ عورت کا افزا اس طرح ہوتا ہے کہ گوئی دینے میں وہ پوری بات کو ضبط نہیں کر سکتی اس کی ذمہاریاں ایسی ہیں بچوں کی پرورش گھر کو سنبھالنا اور ساری باتیں اپنے یاد پردے کے حکامات کو اس سے زیادہ موقع نہیں ملتا اس کی دو کی یہ تو تجی عثمانی صاحب کی طرح جن لوگوں نے عدالتی نظام سے لایا ہوا ہے یا کتاب علمگیری جو پچاس سال شریعت کا نظام سننے کے بعد وجود میں آیا ہے یافقہ اشامی جو مسلمانوں کے ایک ہزار سال حکمر کا ریکارڈ ہے تو ان لوگوں کا تجرب ہوتا ہے خیر جی تو یہ وجوہت اب حادیث آپ کے سامنے آپ کے سامنے سابق رام ہے لکھی ہے یہ پرویز وغیرہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دو سال بعد دیکھی گئی دس مجموعہ حادیث کے وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھے گئے یعنی وہ دس مجموعے ہیں کتابوں میں کا نام لکھا ہوا ہے کئی بھائی اپنے ہمام کئی پہ ساتقات وہ تو مجھے یاد ہیں باقی اور بھی ہیں ایسی بات اس طرح گزر گئی تو یہ آپ کا جو تاریخ سرمایہ ہے دین کا وہ تو پکا تھکا لکھا ہوا پھر ایک بات رہے کے بعد پر کہان دس تھکے گزرے ہیں عبداللہ صاحب دس گزرے ہیں فکے ہاں جی دس امام گزرے ہیں امام اوزای گزرے ہیں داوداہ ہی گزرے ہیں چھ کے کتابیں چھ کے شاگرد اور چھ کے مدرسے اور چھ کے جو ہے وہ جمانہ گزرنے کے ساتھ وہ ختم ہو گئے چار باقی ہی رہ گئے وہ جو آباسیوں کی خلافت ہے نا منصور وغیرہ سے اس زمانے میں امام اوزاری کا چکا چلتا امام عظیف رحمتہ اللہ علیہ جیل میں تھے اور جیل میں تھے ان کے جنازہ نکلا ان گئی جیل, جیل میں کیونکہ قانونی شریعت میں جو کمیاں کی تھیں خلیفہ منصور نے اپنی حکومت کے ضور سے حالانکہ وہ فرد بازی کی کمیاں نہیں تھی حلام کو حلال کر دیا حلال فراہم کر دیا جس طرح آج کل لوگ ووٹوں کے لیے بیٹھ گئے شریعت کے حرام کو حلال دینے کے لیے جو آدمی اس کو دوبارہ کرنا پڑھنا پڑے گا بیوی کا نکاح قبضہ کرنا پڑے گا اس پر اگر حاج فرق تھا کیا وہ تو ختم ہوگیا آپ دوبارہ کرنا پڑے گا بڑی مشکلیں آ جاتی ہیں تو جس جس علاقے کے لوگوں کے ممبر ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے اس علاقے میں میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کو جا کر سمجھائیں اور ان کو اس بات کو کہیں کس طرح ایک آدمی نے یہ بات کہی ہوئی ہے مفتیوں کے پاس علامات کے پاس جاؤ اپنے بارے میں معلومات کراؤ اور دوبارہ کلمہ پڑھو دوبارہ نکات تازہ کرو ساری باتیں ٹھیک کرو اور جب وہ کر چکے اس پر تو بتائے بجاؤ ٹائم نہیں کریں گے تو اس بات کو سمجھاؤ ٹھیک <تصف> ہے اس بات کو سب ان کو سمجھائیں کہ اس کوتا سے نکلنے کے حالات چونکہ سیاسی مولوی صاحبان اس بات کو کہہ نہیں سکتے ہاں <تصف> جی تو جی اس بات کو میں اپنی طرف سے مواری خدا کے نزدیک اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں اور اگر جو آدمی مسئلہ نہیں ہے تو اس آدمی کو کہہ سکتا ہے تو اپنے علاقے کے کسیدار آدمی کو سمجھائے کہ اس کو جا کر اس بات کو کیا ٹھیک ہے نہیں اور آئندہ کے لیے ان کو سمجھایا کہ ایسی باتوں کو سیاست کا اور جیت ہار کا اور نہ کا مسئلہ نہ بنایا کرو ایسی جگہوں پر حکومتوں کو واضح طور پر کہہ دیا کرو کہ ہم جگہ آپ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں اس میں آپ اپنا کام کریں گے جو آپ کرتے ہیں کرتے گئے یہ بات سامنے آ گئی دوسری تو اس وقت یہ ابراہیم تابی جو ہے ہمارے کوئی زیادہ معلومات والے ساتھی بھی نہیں آئے ہیں نفس ذکی اور ابراہیم تابی والمن کی شخصیت ہے انہوں نے جو منصور کے خلاف یاد کیا ہے تو اس میں اس کا پیسہ گیا ہے تو اس کا فن سارا امام علیف رحمۃ علیہ نے دیا ہے تو ان کو جیل میں ڈال دیا تھا پھر کا امام اجائی کا چلتا تھا جو قربانی جو تقوی جو امام علیفا رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا جو قربانیوں نے دین کے لیے قیامت تک کے لیے قبول ہوا اس وقت دنیا میں مفردی تعالی نکالا ایک ارب بیس کروڑ مسلمانوں ڈیڑھ ارب مسلمانوں میں سے ستاسر فیصد جو ہے وہ ہنسی ستاسٹھ ستا فیصد ستا ستا ڈیڑھ ہزار روپئے سے کتنے بنے گی ستاسٹھ کروڑ جمع جمع ساڑھے کروڑ کتنا ہو گیا جی؟ سارے کیلکولیٹر والے ہیں پاڑے والے کوئی ہی نہیں میں تو اور اس کے نہیں کرتا کروں گا اگلا منظور بھول جاتا ہے یہ ایک ارب اور ایک ارب پچاس لاکھ ڈیڑھ ارب میں سے ایک اربرو ایک ارب ایک ارب پچاس لاکھ اچھا ایک بھی تو انفی ہیں پھر جو ہے تو کوئی باقی رہ گئے تینتیس فیصد تین سو پندرہ فیصد جو ہیں یہ شافی ہیں کتنے رہ گئے باقی جی اٹھارہ فیصد رہے اٹھارہ میں سے جو ہے تو دس فیصد جو ہے مالکی ہیں اور آٹھ فیصد حملی ہیں والے ہملی ہیں اور سوجروں والوں میں سے آٹھ فیصد حملوں کے ساتھ جو ہے کہ ان کے فیصد میں سے میرا خیال ہے پانچ فیصد حملے ہیں اور تین اگلے تین جو ہیں وہ غیر غیر ہیں اور باقی سارے غیر مقدمے وہ کہتے ہیں سب کو ملا کر یہ دو فیصد بنتے ہیں پوری عمر کا دو فیصد بنتے ہیں تو خیر اللہ نے قبول فرمایا کیونکہ آج وہ کچھ مدرسوں والے آزاد آج تو ہیں کہ نہیں ہے موجود ایک مولوی بجلا صاحب اور کوئی آئے گی کہ نہیں ہے اچھا نفیم صاحب آئے گی ماشاء اللہ جوہر جی اور جی اس دن ہم نے ایک اس کا لکی مروت کا ایک عالم داخل کیا تخصر کے کورس میں جہاں مدرسہ ہے ہمارا ایک بنگلور کا اس میں داخل کیا تو اس سے ملنے کے لئے میں نے کہا کہ آپ نے دورہ عزیز کہاں سے کیا ہے میں نے کہا دورہ عزیز تو میں نے امداد علوم سے کیا ہے او ہو میں نے کہا آپ نے صاحب کے پاس دورہ کیا ہے وہ تو غیر مخلدیت کی طرف مائل ہیں اور آج تک تصور کے خراب بھی بولنے لگ گئے ہیں خیر وہ شرمندہ سے ہوا تو ایک اس کی زبان سے بات نکل گئی میں نے کہا کہ ہمارے شیر صاحب کہہ رہے تھے کہ امام ملیفر رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت مسائل اپنے بہت سختی کیے مسائر اب کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی سے اگر خدا نخواستہ ساتھ کے ساتھ احساس الگ اس کا ہو جائے یا باپ سے کوٹاہی بیٹی کے بارے میں ہو جائے اس میں کسنصا بند ہونا ہے غلطی سے بھی تو اس کے اس باپ کی بیوی ہمیشہ کے لیے طلاق ہو جاتی ہے اس وقت اور ساس سے کوتاہی ہوئی تو اس, سے اس کی بیٹی اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے طلاق ہو جاتی کہتے ہیں بڑی سختی تھی مجھے آیا بڑا غصہ سہ کا برخار امام ماں منصفر رحمۃ اللہ جو ہے یہ یعنی علاوہ زائد فکا کے اور مسئلے مسائل کے معنی وغیرہ سمجھنے کے اور عدالتی فیصلوں کے بہت کڑی روحانیت لاکمی ہے اتنا قرب الہی ہی والا ہے اتنی روحانیت لاکمی ہے اور اتنا اس کا دل باطن راز باطن روشن ہے کہ ہم نے جو اندازہ لگایا ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نام ہے شیخ ری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے امام علیہ روحانیت کو نہیں پہنچتے امام بخاری جو ہے امام اللہ کے شاگرد امام محمد کا شاگرد ہے شاگرد کا شاگرد حیرت کی بات ہے جی نے عزیز کی کتابیں لکھے والے لوگ ہیں نا سارے مقلد ہیں بدلے صاحب امام بخاری شاپ ہی ہے سارے مقلد ہیں غیر مقرد ان کی پڑھتے تھے جی. ان کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں بڑا فخر کرتے ہیں کہ بخاری میں بات آئی ہے اور بخاری بخاری تو خود امام شافی تو مکلف ہے خیر جی کیا بات تھی کی جی؟ ہاں <تصال> پھر میں نے کہا بخود یہ تو جو لوگ سلسلے چلاتے ہیں ان کو تجربہ ہے کہ ماں کر رحمۃ اللہ نے مسئلہ کیوں بیان کیا کیونکہ <تصال> اب رات کی مجلس تو عام مجلس ہوتی ہے صبح چوک جو, جو خاص سلسلے میں بیٹھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس لیے آپ کے سامنے بات کرنے میں پھر ذرا آسانی ہوتی ہے تو میں ایسے کہا کہ میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں سلسلے میں تھوڑا سا تجربہ ہے ملان صاحب جو سن پچانوے میں پچانوے سے لے کر دو ہزار چھ تک گیارہ سال سے چلانے کے میرے میں حوالے ہوا ہوئے ہیں میں آپ کو بات ہوں ہوں چار مہینے لگائے ہوئے آدمی آ کر بیت ہوا میں ہوں جو لوگ چار مہینے وغیرہ لگائے ان کو بیت نہیں کیا کرتا کیونکہ آج کل تبدیلی کے کام میں بیعت کا چرکرا وکرا ختم ہو گیا ہے دیکھوں بار بار اس نے کہا تو میرا خیال کے آدمی کو میں چھوڑتا ہوں کہ بار بار جب آئے بار بار آئے بار بار آئے تو اس کے بعد بیٹ میں نے کیونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کچھ کسی خاص کمی کی اصلاح کی ضرورت ہے جو وہاں نہیں ہوئی ہے اس کی اس لیے جا رہا تو اس نے چپکے سے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مجھ سے اس طرح کی کوتا ہو رہی ہے چار مہینے سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی اس کا کیا ہوگا میں نے اس میں تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ عورت جو آپ کے نکاح میں تھی وہ آپ سے فارغ ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہو رہی ہے آپ اس سے فارغ ہو رہے اس نے ہمارے اس نے جا کر صاحب بہت جی غیر مقد سے سے مسئلہ پوچھا اس نے کہا نہیں ہوئی اب آپ جب مسئلہ اس کے ہاتھ میں آگیا تو پھر شروع پھر شروع جی تو اس کے بعد اس نے اب ہمارے سلسلے میں بیٹھ ہونے کے بعد تو آپ مجالس میں آئیں گے جائیں گے ذکر صاحب جو بتاتے وہ کریں گے تب ایمان ایمانت آتی ہے آدمی سے برائی چھوٹتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بجلی کا کرن تھا میرے پاس کسی آدمی نے ہاتھ ہاتھ لیا اور بس کار سب کچھ ختم ہو گیا ہمیں آپ ایک, ایک اور لطیفہ سنا ہمارا ایک رشتے دار آیا اس نے بیٹے کو لے کر آیا حضرت مولان صاحب سے بیٹھ کرایا ان سے بیٹھ ہوئی میرے والے کی یاد یہ ہے بہت مائر الیکٹریشن بجلی کا کام جو ہے مرتم ہوتے ہیں یہ کرتا ہے اس نے یہاں ٹھیکے لینا شروع کر دیے مائر تھا ٹھیکے میں بجلی کا ٹھیکہ لینا تھا اس کو اچھی خاصی آمدنی اچھا اس آدمی کا یہ طریقہ کار تھا جس کا ٹھیکہ لیتا تھا ایک مہینے میں تو آدمی سمجھتا تھا کہ مجھے بیٹھا مل کے رہا کو اتنی خدمت کرتا پھر ایک دن کہہ رہا تھا کہ اصل میں جی سارا مٹیریل کا کٹھا خریدے اور سارا کٹھا کریں اگر تو یہ پھر بہت فائدہ آپ کو تو لہٰذا آپ مسئلہ پانچ لاکھ خرچہ ہے بجلی لگانے کا نا پھر آپ مجھے کٹھے دے نیو کٹھے پیسے لیتے تھے آپ غائب ہو جاتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلتا تھا کہ آدمی غائب ہوا ہے اس طرح تو یہاں شادی بکھی ہوئی تھی نہیں? اور اس سے قریب دو تین شہروں میں بیوی بچے پڑے ہوئے وہاں سے بھاگ کر اگلے شہر میں جا کر آ گئی خیر مجھے ایسا پتا چلا کہ ایک دن ہماری ایک بڑی ڈاکٹر صاحب بسی ہوں گھر پر آ گئی یعنی آپ کی جی ایک آدمی تھا اس نے کہا آیا آ کر کے میں بدوان شیف صاحب کا مرید ہوں اور ڈاکٹر سے کر رشتے دار ہوں ہم سے لیا اس اور کیسے سارے لے کر بات میں نے کہا کس بچے کو نہیں دیں گے پکڑایا پیڑھی سے پکوایا کی پشاور سے کمرکم تھوڑا بتایا بچائے باقی جگہ لوگ کرتے ہیں خیر میں نے گھر پر کہا کہ اس کا والد صاحب جو ہے وہ اتنا سادہ آدمی ہے کہ ہمارے مولانا صاحب کے پاس بجلی کا کرنٹ تو نہیں ہے نا کہ اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کانٹ لگا اور آدمی مکمل ہو گیا اس طرح کی بات نہیں ہے ملکوں تو آدمی آتا ہے سلسلے میں داخل ہوتا ہے سلسلے کے جو مجالس اس میں آتا رہتا ہے جو ذکر کار بتاتے ہیں اس کو کرتا ہے جو پرہزیں بتاتے ہیں کیا اس کو کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے دل میں ایمان کی کوت ہو جاتی ہے خیر آدمی کو تو اندازہ تھا کہ سب سے اونچا کام اس وقت ابلیغ کا ہے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے یہ مودی تین صاحبان پہ سی جہاں ہمارے کا, ہمارا آخری قدم ہے وہ کا کہیں گے ہاں کی انتہائی ہماری رائے وہاں سے وہ کیا ساتھ نہیں ہے لگانے کی. اب سات مہینے کے بعد جب واپس آیا تو پھر وہی حال ہے وہ جو عجیب خطرے کے کالسل میں داخل کیا تھا میں نے کہا بس وہ جو ظاہری یا کو رکھ کر اس کو بات کر کے تم جو مولی ملاقاتیں کرتے ہو اور جو تم نے کیا امام نے تبیے کیا امام تبدیلی کی میں قدر ضرور کرتا ہوں بڑی شخصیت ہے ان نے کیا حضرہ علامہ انو شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سطح پر مسئلہ امام ابو علیفہ نے بیان کیا ہے اس کو کبھی کبھی میں پاتا ہوں کہ وہ اس احتیاط کو سنت مسئلے کا ایسا بیان کیا ہے کیا کہ کبھی کبھی میں نہیں پاتا حالانکہ انو شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ دنیا اسلام کن شخصیات میں سے ہیں کہ غالباً مولانا شفی صاحب کا یہ قول ہے میں کسی دوسرے بزرگہ کے شاہ صاحب کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے کہ اگر یہ آدمی مسلمان ہے تو واقعی اسلام سچا مذہب ہے کہ اس طرح کا دانا آدمی اور اتنا یعنی غیر علم والا آدمی مان ان کا ہے نا تو اس لیے ان کو حضرت اللہ سے کہتی ہوں اللہ اور شاہ کشمیر اللہ علیہ بن کی شیخ اللہ یہ حجت اللہ فضال تھے زمین میں اللہ کی نشانی ہے. وہ آدمی کہتے ہیں کہ کتاب کو جب میں ایک بار پڑھ لیتا ہوں بس پھر مجھے یاد ہوتی ہے مصر گئے وہاں کتاب تھی نور الزا اس کو لانے کے لیے وہ چاہتے تھے تو مصریوں نے ان کو نیت دی کتاب نہیں دی لی ان کو پڑھ کر ہاں پڑھ کر جب آئے تو یہاں آ کر اپنی یاداشت اس کو لکھا اور لکھ کر اس کو چھاپ کر ان کو کتاب دے دی جی. تو اس کتاب میں کسی جگہ کوئی زبردست کی غلطی زبردی کی غلطی, ہوئی ان کا غلطی نہیں ہوئی آپ کی کتاب میں غلطی تھی اس غلطی کو میں نے درست کیا جساً حافظ حافظ دیا تھا دوسرا سنایا والا, جی. والا ہے؟ جی. جی. سناتے ہیں پانی لایا گیا بیماڑک رہی ہے تلاوت والے کو باہر بیٹھائے تلاوت والوں کو باہر بیٹھائے پر. پر پانی بھی گائے شہر اٹکنے کی وجہ یہی کسی کے اکڑا نہیں لے کر نیچے بیٹھے ہوئے یہ باہر بیٹھ کر سلاور کریں ساتھی لال آپ جائیں بھائی میرے ممبر باہر بیٹھ کر سلاور کریں تو بدلتا کہ نہیں تو بال تک میں بیان کو ماں تو بدلتا کے نہیں تو سب کے نہ کرو مزید لاج کر رکھتے ہو منگال تو اکیلے نہیں اچھا جی دوسرا اسیفہ حضرت مولانا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کو بیماری کی وجہ سے جو بند والے میں چھوٹی تھی کہ آرام کریں چلے گئے تو ایک دن دیوبند والے لوگ یادت کے لیے گئے باقی سرد اکرام یادت ہو گئے اب فرق ہو گیا جی کوٹ میں فرق ہو گیا وہ جب گئے تو دیکھا کہ وہ ایک ڈیرے کمرے میں لیکن ایک خریدی سے روشنی آ رہی ہے تو اس پہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا لیکن صاحب آپ کو چھٹی تھی آرام کرنے کے لیے کہ آپ اب بھی یہ کتاب پڑھنے ہیں خیر وہ نکلے بائے تو گھر والوں نے چھولے پکائے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ چھولے میرے لیے بھی تو بیٹے نے کہا کہ جی آپ کو تو باسی کی تکلیف ہے اور اس تکلیف میں جو ہے چھولے کھانا جو ہے وہ منع ہے تم نے کہ میں کو کہتا ہوں چھولے لاؤ آپ نہیں لاتے ہیں اتنے میں ان کے سالہ ان کا لوگوں کو جو مامو تھا وہ بھی یقین تھے باقاعدہ پریکٹس کرنے والی کرنے والے یقین تھے لڑکے نے کہا کہ مامو جان دیکھیں دیکھے اب جان چھولے مانگ رہے ہیں حالانکہ ان کو بہت باورشیر کی تکلیف ہے تو پر شاہ صاحب نے کہا کہ بورسی کی یہ قسم جو ہے اس میں چھولے کھانا جو ہے وہ منع نہیں ہے حکمت میں رکیم صاحب کو بڑی غکیم میں ہوں اور بات یہ جی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہا لکھا ہوا انہوں نے کہا کہ حکمت کی کتاب کے فلاسفے کے آشیے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو عظیم صاحب جو گیا کتاب اس سے نکالی آشیا نکالا تو آشیے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے اتنا مطالع ہے کہ بڑھتا باقی, باقی, باقی تو اس لیے ممتھ کہتے ہیں کہ امام ابو نفار منترالیہ کی بلندی جو اس نے بیان کی ہے مسئلے کی وہ کبھی کبھی میں پاتا ہوں بعض مسئلہ ہمارے انفیسکا میں کہ امام صاحب نے بیان کیے ہیں ایکتا مسئلہ اور کچھ گنجائش نکالنے کے لیے چھوڑنے کے لیے ہمارے دوسرے دو امام جو ہے امام ابو یوسف اور امام امام محمد امام اب یوسف عام کی فقہ جو ہے یہ تین اماموں کا فقہ ہے امام ولیفا امام محمد امام ابو یوسف امام محمد تو کسی کوئی مسئلہ اگر امام و جیفا رحمۃ اللہ نے ایک طرح بیان کیا ہو اور امام محمد امام ابو یوسف نے دوسری طرح بیان کیا ہو ان دو کو کہتے ہیں ساہدین کہتے ہیں اور سرفین کے سرفین کس کو کہتے ہیں ان کو سرفین کہتے ہیں درمیان میں وہ ہیں اور شیخین کس کو کہتے ہیں ان دو کا مسئلہ شیخین کا مسئلہ کہتے ہیں اور ان لوگوں مسئلہ کو فائدین کا مسئلہ کہتے ہیں فہم چاہتے ہیں تو کوئی یاد نہیں اگر مسئلے پر عمل کرتے ہوئے امام صاحب کے مسئلے پر عمل نہ کر سکا لیکن سائی ان دونوں جب مسئلہ عمل کر لیا تو یہ آنکھی بازی نکلتا ہے اثامی رہے اس میں مولانا نظر والا دم پڑے گا حضرت مولانا شاہ کشمیر الحمد للہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ امام ابو نفن ایک طرح بیان کیا ہوا ہو اور امام اویصف اور امام محمد نے دوسری بیان کیا ہوا ہو تو میں مہینے غور کرتا رہتا ہوں کرتا رہتا ہوں پھر میں اس جگہ کو پاتا ہوں اس سطح کو پاتا ہوں اس احتیاط کو پاتا ہوں جس احتیاط کی وجہ سے امام ابو نفن اس مسئلے کو ویسا بیان کیا اور کبھی کبھی میں اس سطح کو نہیں پا سکتا تو پھر میں اپنے اس وقت اس بات کو سمجھ لیتا ہوں کہ ابھی یہاں کی بلندی اتنی ہے کہ جگہ کو میں پہنچ نہیں سکتا مان اس سات مہینے کے بعد پھر حال ہوا ہے تو میں نے کہا اس کو یہ رجسٹری سے آگے چڑھا ہے اس بخوب کو پتہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو جب تک ان کی ترتیب پر نہیں بیان کیا جائے گا مسئلہ کے یہ بدکاری نہیں نکلے گی اس اس کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وجہ سے امام صاحب نے اس مسئلے کو ترتیب پر بیان کیا ہوا ہے اور اس طرح کے گنا آدمی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ آدمی کا اس کا یہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے یہ حل کرنے لگ جاتا ہے داڑھی رکھ لیتا ہے اس کو تائن اور بدلاؤ ہوتا ہے یہاں تک کہ آخر میں ایمان سے لوگوں نے کہلاتے جاتے ہیں خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے ہاں جی? تو اس لیے تو یہ تو دستکوں کا میں تجربہ کر رہا تھا غور کر کے اس کی کوئی مسئلہ جب ہوتا ہے نا کسی مسئلے پر جو غور کرنا ہوتا ہے آنوی فکر کو دیکھتے ہیں مال کی فکر کو دیکھتے ہیں شافی فکر کو دیکھتے ہیں حملی فکر کو دیکھتے ہیں کسی امام نے کسی عزیز کو پکڑ کر کوئی دلائل دے کر اس مسئلے کو ویسا بیان کیا ہو تو اس کو پھر علماء لینے کی ہمت کرتے ہیں کہ بہت مجبوری ہو جائے ہمارے علاقے میں ہمارے علاقے کی جو زبان ہے اس میں عام آدمی جب باتیں کرتا ہے کوئی علم کو کہتا ہے کہ فرانا کام میں فرانا کام پر چاروں مضمون آرام ہے درا لا کے پک تو ادھر مزہ تو اس لیے جو غور و فکر کیا کرتے ہیں تو ان چار اماموں کی تشریحات کو جیس میں ڈھونڈ کر پھر اس کو بہت مجبوری ہو جائے اور ان لوگوں نے جو کیا ہے وہ تو کسی امام کے کسی عظیم کسی بنیاد پر کیا ہی نہیں ان کو جو مغرب یہودیوں نے جو بات املا کی ڈکریٹ کی انہوں نے اس کو مان جی مانگ نے اس بات کو جو مضمون لایا تھا کہنے کے لیے وہ یہ تھا کہ یہ ایک الفاظ کا مجموعہ اور مانی اور یہ چیزیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنجھے کتابی شکل میں اب تک پہنچی ہوئی ہیں ہر چیز پر کتنی تحقیقات ہوئی ہوئی آج اس دور میں تو کتنی بڑی بڑی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے بات کرنی تھی اپنے سلسلہ کسروں کے بارے میں ان علوم اور ان چیزوں کے نتیجے میں جو باطن میں آلات بنے ہیں ولبین نام الشد الحب اللہ اور ایمان والے تو بہت زور سے بہت شدت سے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو اس کا اور تو اشدھ ہو اللہ تھا من اور کتھا شدت سے, سے محبت کرنے والے لیکن غور سے محبت کرنے کا ایک حال تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قلب میں موجود تھا وہ آپ کے قلب سے صابق کرام کے قروب پر آیا ہے تو ہمارے سلسلے کے سرو کے سلاسل جو ہوتے ہیں یہ اس چیز کا ریکارڈ ہے باطن کا ریکارڈ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آج تک سلسلہ ب پوری زنجیر کی کڑی کی طرح موجود ہے ہمارا ہمارا کون نمبر, جی؟ نمبر سا پر آتا یہ ڈاک پیڑے کم کا نمبر باندھا دور والا سلسمت سے چاہ لے بتیس ہے کہ <تصفح> اکتیس ہے ہماری یہ بیلسی پوری پیڑی چل لئی ہے سبریاں بیلسی چل رہی ہے اور اس میں کاغیریا میں انتالیس ہے اچھا اچھا اگر لے کے انتالیس بنتا ہے اور دوسرے بنتا اچھا تو اس میں کم ہے لو؟ اس میں دو واقع گرنا کم ہو جاتے ہیں تو گویا پھر چالیس نمبر پر آج کا دور چل رہا ہے کون دفعہ صاحب کو سنا خوشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ناج بزرگ ہے نا ایک دفعہ دس دن گزار کے تین دن گزار کے آئے تو ایک آدمی کو خصوصی صاحب کی طرف سے قدری شاہ جی کو کارگزاری سنانے کے لیے بٹھایا نا ہماری تو اس نے آخر میں ہمیں خاص اپنا فیض منتقل کرنا تھا اس نے کہا گورا داغ کا کار چلے داغ خوجا گیری سے کار نہ مچتے اس ان سے بھی پہنچا ہے کیونکہ انہوں نے دائی نہیں بنائے تھے ملعنی ملعنی دائی بنائے ہیں مردوں کو کیا کرایا وہ والوں کو کیا کرایا میں نے کن کو سن سمجھائے کیا خواجہ اجبی رحمۃ اللہ نے جو دائی بنائے تھے ان دائیوں میں چالیسویں نمبر پر مولے ریاض رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفاء میں سے چالیسویں نمبر پر ہیں چالیس پیڑی میں بات ہیں تو انہوں نے جو دائی بنائے ہیں اس میں چالیسویں پیڑھی والا دائی ہیں تو اس میں خیر و غرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے مفید رحمۃ اللہ علیہ کو بنیاد بنایا تو ہمارا سلسلہ جو ہے یہ محاقین صوفیات ہے محققین ایک ہوتے ہیں غیر محقق ہوتے ہیں ایک محقق ہوتے ہیں غیر محقق صوفیا وہ ہوتے ہیں جن چند ذکر اذکار چند مراکبات چند چیزیں سیکھ لی ہیں ان کو خود کرتے ہیں اور کراتے ہیں کچھ آدمی کی اصلاح ہو گئی کچھ فائدہ ہو گیا باقی اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے چاروں طرف کیا ہے کیا نہیں بس سبکو نہ پکئی خبلیں میں معلوم سے ٹوپکڑے ٹوپکڑے جاؤ بس خبر خوش لطیفہ نفس نے توپ ماری ہے چھلانگ لگائی ہے کہ لگائی ہے چھلانگ کہ لطیفہ سر اسرار خفی اخباہ اچھلنا شروع ہو گئے ہیں سب اچھلتے ہیں جی ماشاء بس سر سب کو نہ پورے چلوائیے سب اخبار اس کے پورے ہوتے ہیں وفاظ تعالیٰ علی محمد مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بیدار شخصیت تھے اٹھارہ سو میں جب چھ سو سال انگریز کی حکومت کو ہو گئے تھے باقاعدہ تلوار ہاتھ میں لے کر زیاد کیے ان کے خلاف हैं? اتنی بیداری ان کی اس کے امور کی تھی آ, گمتی امور کی تھی اور جو دیوبند کی بنیاد رکھی ہے جو دیوبند کی بنیاد جو ہے یہ تین باتوں پر ہے کہ اہلِ حدیث کے علم کو پھیلانا ہو کہا کیشری کی تشریح کی روشنی میں بدلا صاحب میرے جملے کو ٹھیک کرے گا اشتقال فلفیف اشتقال فلحدیث اللہ تریقل الحنفی جملہ ٹھیک بنا یہ جی؟ جی. جی؟ حنفی. <تصفح> حنفیہ کہنا چاہیے ہنسی تو اس غور کرنا ہے ہنفیو کی کہہ سکتے کی آج بھی تو نہیں کہہ سکتے استراغ حدیث اللہ تریقل حنفی اعلیٰ آلا تریقل ہنفیہ اور کے سلاسل کا اجرا جی؟ آج ہے تو جہاد کی شدید اللہ اللہ کے رستے میں جہاد اور کتال کرنا جو بند بناتے ہیں تین چیزوں پر ہے اور اس میں جو ہے تو یہی ابھی ان شاء اللہ سالے میں وہ تقریر آئے گی جو کہ یہ مالک صاحب کی کتاب پر میں نے لکھی ہے اگر سالے میں ہمارے سرداری میں شاع ہوگی جی انشاءاللہ اس ایسی بات کو میں نے لکھا ہے کہ علمائے کلام سرفی صحفی ترتیبوں کو سامنے رکھتے ہوئے جار مجرو سلام رسود اور فائل مفول یہ اس کی گرامر کی صلاحات اس کی شکر میں نفس کا معنی متعین کر کے بتاتے ہیں لوگوں کو صوفیہ جو ہیں وہ اس کلام کے اس کلام کے نتیجے میں عقل نفس اور اکل نف کلپ اور روح یہ چار دار انسان کے اندر ہے نا اکل نف کلب روح کیوں جملے کا اس آیت کا اس حدیث کا عقل، نف قلب، روح کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے اور وہ ہے تو حدیث عقل، نف قلب، روح کے اندر کیا چیز پیدا کرنا چاہتی ہے وہ آئے تو عزیز ان چار لوگوں پر کیا اثر دکھانا چاہتے ہیں اقل نسل کال برو اس پر جو اثرات آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں وہ کیسے بڑھتے ہیں کیسے کم ہوتے ہیں کیسے گھٹتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں تو لہذا یہ پورا علم ہے دوس کے بعد ذرا علم ہے اس پر بلکہ یہ بات نہیں لیکھی اس کو زیادہ واضح لکھتا تھا پھر موضوعی رات خفا ہوتے ورنہ میں لکھنا چاہتا اس طرح لکھنا چاہتا تھا اس کہ جو لوگ مفتی مدارس مفتی ہیں اور شیخ الدین سے مدارس کے اور بعض وقت بزرگوں نے ان کو خلاف اور اجازت بھی دے ہے لیکن انہوں نے کیا نہیں ہے اس کام کو نہ کرتے ہیں نہ کیا ہے تو ما جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو واضح اندازہ ہو جاتا ہے کہ ساتھی کی اس معاش تجربہ با بات نہیں آلات میں نہیں آپ نے بار کو سنا اس کو کن کن کو آواز نہیں آ رہی وہ سمجھ نہیں رہے پیان پر آ کھڑا کریں گے جن میں ساتھیوں کو آواز نہیں آ رہی وہ سمجھ نہیں رہے آ رہی ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی سمجھ نہیں رہا کرے یہ ہے کہ کل ہم رات کو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نہیں لگانا چاہیے آپ کی آواز ویسے کلیئر سمجھ آتی ہے سپیکر کے علاوہ تو اس وقت آپ بولتے بھائی اور بھی جی؟ کس کو آواز نہیں آ رہی ہے سمجھ نہیں رہا بولے بجے دو آدمی بولے ویسے نہ ہوتے آدمی کو آجیں کرنا چاہیے آبر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سمجھ بھی رہے منظور صاحب آواز کیوں نہیں آ رہی جی سنا نہیں ہے کیا نہیں سنا کی کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہو سکی وہی کہہ رہا تھا کہ مدرسے مفتی ہوگا شیخ العزیز ہوگا کسی بزرگ نے خلافت بھی دردی ہوگی لیکن نہ اس کام کو کیا تو نہ کرایا تو میں نے کیا نہ کیا نہ برتا کیا مطلب ہے کہ امال کو خود کر رہا ہے برتنا ان کو عوام میں ان کو کرا کر ان کی سلائی تسیف نہیں کر رہا تو کو نہیں ہوتا تجربہ کیا آپ سمجھ آئی بات اور پاس بیٹھ نے اور جان لیتا ہے کہ اس آدمی میں تجربہ نہیں ٹھیک ہے مانی معنی کو ہیں اس میں بڑی مہارت ہے اس کی اس کا جو قلب کے ساتھ آتا ہے اور ادر جو اثرات پیدا ہوتے اس کے بارے میں تجربہ نہیں ہے سالے میں یہ بات آ جائے گی اس میں اس میں تو خاص طور سے اپنے باطن کی نگرانی کرتے ہوئے میں آپ کو موبائل کا ایک واقعہ سناؤں طالب احمد اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ کوئی وہ تھے اور غالباً سات خواجہ ساتھ خواجہ صاحب تھے خواجہ عزی الحسن مجوب صاحب جو اس دور کے بہت مالدار خاندان کے اور اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر ڈی سی ہوتا ہے اس زمانے میں کسی ہندوستان میں انگریزوں کے دور تھے تو کہتے ہم سفر کر رہے تھے تو ریل کا سفر تھا سامنے آدمی نے ڈائننگ کار سے کھانا منگوایا ہمارے جب سفر کرتے ہیں تو کھانا اپنا گھر کا لے کر جاتے ہیں بلکہ ہمارے بڑے قبرین کو زبیہ اپنا کروانا فروغ کے بارے میں دودھ اپنے جانور کو ہونا گونے والے نے احتیاط کی وہ ساری بات یہ اللہ لاہوری محملہ جو کرامات ہیں نا کہ کھانے کو دیکھتے تھے تو پہچان لسے کہرام ہے حلال ہے کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کے احتیاط کی زبیا اپنے زبیے کے گوشت اور اپنے خاص مریض کے گھر پایا ہوا دودھ اس کے علاوہ استعمال نہیں کیا مجھے ایک جگہ کچھ ان کا علاقے میں مریب تھا تو اس نے ان کی دعوت کرنا چاہیے تو نہ کوئی شادی تھی اس بلیمے میں نے جانا تھا تو اسے لا کے ہاتھ پکڑا گیا اس پر کیس ہوا کہ یہ بہتر آتا ہے جانور کو اس نے گڑبڑ گڑ کی جو آدمی پرہیز کرتا ہے مدد مطلب نہیں فرماتا ہے ہمارے یہاں پر ساتھی لسپ کو کہتے ہیں کہ میں تین دن آتا رہا اسپتال کو اور تین دن یہاں پانی پینے کو میرا دل نہیں چاہا یا چودہ دن پہلے چلا اور وہ پانی کے ٹینکی میں گر کر مر گیا ہے اندر پڑا ہوا تھا ٹینکی میں کوئی کو نے کالا صاف کیا اس کے بعد میں کہ تین دن میرا دل نہیں ہوا پانی پینے کا یہاں مدد کر بات ہے کیا بات ہے آ کے سفر کر رہے تھے سامنے آجی سے کوئی آدمی کا کوئی رئیستا ہوئی سفر کر رہا تھا تو ڈائنگ کا کھانا منگایا جو ریل کا ہوتا ہے کھانا کھانا اسے کھا کھایا اور ایک بوٹی نیچے گر گئی تو اس کے پیر سے اس کو کسی کر پیچھے کر دی نے دیجیے کہتے کہ میں نے اٹھائی اور میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ اس کو دعا کر لاؤ کہ پانی سے دع کر لائے میں نے کہا اس کا کھانا جو ہے تو بہت سواد ہے اور بہت ضروری ہے تو کہتے خواجہ صاحب نے سے کہا کہ حضرت صاحب اگر اس کو آپ کے علاوہ کوئی اور کھا اس کی بھی جا رہا تھا میں نے کہاں جا رہا تھا انہوں نے کھا لی <laughs> تو وہاں پتا چلتا ہے نفس کا کیا نفس کی مانتا ہے کیا آدمی اللہ کی مانتے ہیں رحمۃ اللہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کی سات گاؤں زمین تھی غریب کے نال نہیں ہے کہ ہماری زمین پر سات گاؤں مظاہرین کیا بات ہے ہم فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں والد صاحب نے مجھے دیا تھا کہ یہ زمین اس کی آمدنی تمہاری ہوگی تو مدرسے میں پڑاؤ بس تو کیا جس بات میں آ کر راجیم نزلا ماجی مخیر ان کے لانے کی گدی پر بیٹھا ہوں تو ساری زمین میں نے اپنی برادری کے حوالے کی اس میں سے پھر ایک پیسہ بھی نہیں دیا اور لوگ اپنے نہیں تھی یہ ہمارے مولانا احسان صاحب ہیں پرائیور والے ان کے والد صاحب نے ان کو فارغ تاثیر عالم بنا کر رائے میں بنگلہ بنا کر ان کے لیے موٹر خرید کر ان کو رائے گڑ میں مت پڑھانے کے لیے وقف کیا ہے اور ساتھ چھ لاکھ روپئے چندہ سالانہ یہ اپنا منظور کروایا کہ مت میرا قبول کرو وہ تب قبول کیا ہے جب بیٹے کو وقف کیا انہوں نے ہمارے پاس ایک ہاں پتا کہ آدمی یہاں پر آ گیا کہا ڈاکٹر صاحب پیرکا خان آجاتا باد کے بلیا لگی اور اگا دی ماوار اجتماد ہے روٹے بدری ما اور ماتی وہ ختم ہو کی تو میں بہن نے سکھا میں کا وش ورتبایا کہ داغا گلی جی داغ ماؤ چوٹے پچاغی اور بیانے دیکھا روکے پسند نہیں رہے ہاں جی اور ہم وہ تو جس پر کسی آدمی کی سلسلے میں ایسی قربانیاں ہوتی ہیں تو اس, کا, اس کی خدمت قبول کرتے ہیں یہ تو ایک اعزاز ہوتا ہے ہر کسی کو اپنے خاص ساتھیوں کو چھوڑ کر ایرا کہ وہ کیسے اس پہ شامل کریں میں کہا تو کیا کرتے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے یہ ہماری سوکھی روٹی کے پیچھے آتے ہیں اور آئیے بھائی دادا صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی سوکھی روٹی ہوا کرے کبھی نہیں ہوا کرے کہ میں اعلان کیا کروں کہ مساج آج کھانا نہیں ہے کہہ رہا اللہ نے فضر فرمایا ہوا ہے کہ جہاں اللہ کے نام پر لوگ جمع ہوں گے اور ان کے ساری چیزوں کا بندوبست اللہ کرے مجھے اتنا عرصہ فیصلہ چلاتے ہوئے مجھے تجربہ ہوا ہے کام کرنے کی نیت کر کے مت کر کے آپ شروع کریں کوشش کب تصا بل رہا ہے ہم پر ردل نہیں چھوڑتے چلاتا ہے آم سے ردا ہے آپ اور میں کام کریں باقی ہم چلاتے ہیں خیر جی اس میں اس میں اس کا کیا اثر باطن پر آتا ہے اس میں ہی کوشش ہوتی ہے اور جب آدمی ماحول میں شامل ہوتا ہے اور بار بار آتا ہے اور اس مشق کو ابھی جگہ پر جا کر کرتا ہے ان پرہیزوں پر پابندی کرتا ہے تو پھر اللہ کرتا ہے کہ باطن کا اندر کا حال بدلتا ہے اور اگر آدمی کہے کہ میں سلسے میں گیا اور بہت نہیں سے شاید بجلی کی جی گرنٹ لگ گئی ایسا نہیں ہوتا ہے اپنی پوری نگرانی کرنی پڑتی جو نگرانی نہیں کرے گا تو پھر فائدہ نہیں ہوتا ہے. پورا فائدہ نہیں ہوتا ہے اگر کہ کسی میں کر کے کسی آدمی کے ذمہ میں آخری یہ بات رہ گئی کہ میں سلسلے میں ہوں تو ایک درجے میں دعا کا سلسلے کا فائدہ اس کو بھی پہنچتا رہتا ہے اس میں آپ کو میں تجیب پہ سناؤں کو آج کیا ڈاکٹر صاحب بیٹھ ہوا تو وہ کچھ دنوں کے بعد کچھ ڈاکٹر کر کے بیٹھ ہوا ہے ایک ایک روپے کے لڑتا رہتا ہے وہ دفاع کروں میرے کوئی سیکرٹریٹ میں کیش تھا اور مقدمہ تھا تو آپ مقدمے اپنے آنکھوں کے لڑنا پڑتا ہے شریف میں گرد نہیں ہوئی ہے اور ہر ایک آدمی کا اپنا مزاج ہے میں تو راستے پر جو आदमी گاڑی چلاتے لوگوں کو تنگ کرتا ہو نا اور پریشان کرتا ہوں تو اس کو میں ڈرائیو کرتا ہوں گاڑی اس کے اوپر جا کر اس پاس موڑی ہے جس طرح یا اور اس پاس بریک مارنا تو اس کو میں ضرور کرتا ہوں تاکہ اور لوگوں کرنا چھوڑ جائیں ایسا جو آدمی لائٹ تیز کر, کر رہا لوگوں کو میں کرتا ہوں پتا چلا کہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے مزاج اپنا آپ تو میں ایک روپئے ضرور لڑتا ہوں ایسی لڑائی کر دوں گا کہتے بن دینا اور جس بار اس کو ایک روپئے وصول ہو جائے کو کہتے ہیں دس روپئے آپ لے آپ کا ہاک خرمل کام بات دس روپئے وہ دس دیں آپ لیکن ایک روپیہ آ... یہ ہاک والا گرے نا آپ کی پر میں نہیں چھوڑ دوں گا بدماشی بند ہوئے ہوا کہ یہ پنجواد کے چوک کے پاس سے میں آ رہا تھا تو ٹرک والے نے گاڑی ٹکرائی مجھ سے گاڑی ٹکرا تو اترا میں اس کو پکڑا ایک پولیس والا بھی آ گیا تو ان کو ڈرائیوروں کا طریقہ تھا کہ کرو دوسرے کا تو اسے بدماش کر کے جس نے کہا تھا تو آگے سے گوسا پولیس والے کو میں نے کہا کھو جی تو پہچان رہ گیا کہا بے در نہ تو ٹرک والے کو پتا چلا کہ یہ تو گاڑی کھڑی کر کے پیشاور کر گھر چلا جائے گا جا میں تو مار اور میں کیا کروں گا تو فوراً آئی اس نے کہا یہ رہی بس کو پرے کو اس پر تو فریق رہے گا سوایا کر باقی بدماشی کو نا بدماشی پر تو آپ بدماشی پر کام چلانا چاہتے ہیں تو آبادی کرتے ہیں تو چلے تو کوئی خاص بات نہیں ہے تو یہ اپنا پسند مزاج ہوتا ہے ہمارا ایک مزاج ہے نفاذ حق کے لیے حق حقوق کے نفاذ کے لیے روزانہ لڑیاں میں کرتا رہتا روزانہ خیر اس کے کھا کے کہ جو رو پہلے پڑا ہو کی اگر نا سب بیٹھ چھوے تو بے چارا سادہ اس تھا چھوڑ دیجیے پھر کہیں ڈاکٹر فہم گیا پتہ جی کو نہیں کون گیا تو انہوں نے اس کو کھا کے کہ وہ کہہ رہا تھا بیان میں آدمی سل ہیں کچھ بھی نہ کرتا اور اتنا دل میں رکھا ہو کہ میں بھی ہوں ایک درجے میں دعا اور ایک درجے میں فائدہ اس کو بھی پہنچتا رہتا ہے تھوڑا ہو ایک دشا زیادہ پہنچتا رہتا ہے. تو اس بات, اسے اسے کو بات کو اس نے آیا الگ چند آیا زندگی اور زندگی بدلنے کا فائدہ ہو گیا تو اللہ کا احسان ہے کہ یہ ایک ماحول ہے ہمارے مولانا صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ وہ ویسے بچے کلا سم پول نہیں سیکھنا بجلی سپلائی نہیں جی پا رہا سے ماتھ لڑ گئے پکے ادھر ارے پاس ہتار تیر بجلی پورے گئی مدرا کا ماتھ گوڑ لڑ گیا مزرگان بجلی لگانے کے لیے جب اچھا پول نہ ملتا ہو نا تو ویسے ٹوٹی پوری لکڑی کو کھڑا کر دیتے ہیں تار دور سے گزارتے ہیں بجلی پوری جا رہی ہوتی <تصفح> ہے تو فرماتے ہیں کہ میں اس ٹوٹی پوری لکڑی کی طرح ہوں مجھے بزرگوں نے کھڑا کر دیا درمیان میں پیچھے سے فیض سلسلے کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار لائی سے چل کر حضور السلم کے واسطے سے اور <تصفح> پھر ہمارے مشاہد کے کے واسطے سے چل رہا ہے اس تار رہا ہے زیادہ فیض پیچھے سے مضبوط ہے فیض مضبوط ہے اور احمد ہے اس کا ذریعہ ہو کے درمیان بنیادی معاف جو ہے وہ تو بہت بڑا منبا ہے عظیم منبا ہے جس سے کہ اللہ کا تعالیٰ کے فائدے کا فیصل چلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اٹا فرماتا ہے جو آدمی کی طرف کے ساتھ آئے اخلاق کے ساتھ آئے کام کرے اور بات یہ ہے کہ یہ دنیا تو فانی زندگی ہے یہاں کے مار کسانے یہاں کی عمارتیں بنگلے یہاں کی پوسٹیں اور درجے اور یہاں کا کرو فر یہ تو رہنے والی چیزیں چیز بات اتنی بڑی بڑی حیثیتوں پڑتے ہیں لوگ ہماری لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے اتنی مصیبت نہ ہوتے ہیں ہمیں تو بلاتے ہیں نا اپنے پشکلوں مصیبتوں میں آپ بات دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا وزیر ہے یہ کتنی بڑی یادگار ہے کتنی بڑی موٹریں کتنے بڑے بنگلے ہیں اور اپنے مسئلے سے تقریباً جب بیان کرتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ اس وجہ سے سوکھی روٹی کھا کر سڑک کے کنارے جمڑے میں بیٹھا ہوتا آدمی لیکن خوش ہوتا یہ تو کتنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب میں نیورو سرجن اور میں اپنے کراچی میں نیورو سرجن تھا فوج کی طرف سے کہتے رات کو کوئی بارہ ایک بجے گھر پر دستک ہوئی کہتے میں اٹھا باہر آدمی نے آواز دی کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا مریض ہے فلاں بات کسی کراچی کے سیٹ کا تب کرنے کے گھر سے آئے ہمارا مریض ہے شیٹ صاحب مریض اس کو دیکھنا ہے کہتے میں نے کہا یا اللہ رہا تو شہر میں کل پڑے دوبارہ میں نے ان سے کہا کہ کھلا ہے ایمرجنسی وارڈ موجود ہے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں آؤ دے مریض کو والے کر دیں دوار نہیں کھلا میں نے پھر گئے وہ جو کمانڈنگ آفیسر تھا سی ایم ایش کا اس کو لے کر آئے اس نے بعد بھی کیا ڈاکٹر صاحب میں آپ لوگوں کا انچارج بھی کا افسر ہوں اور آپ کو لے جانا ہے مریض کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے تو پھر میں باہر نکلا نکلان کے ساتھ گیا کرپشن کس کے میں گیا بہت بڑا محال ہے اب داخل ہوئے تو ایک کمرے میں لوگ جمع ہوئے ہوئے تلاؤ کو قرآن کر رہے ہیں مریض کے لیے ختم کر رہے ہیں دوسرے میں کوئی اللہ تفانا کو کر رہے ہیں اور کس جگہ عادت والوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور یہ محل سے ہم گزر رہے ہیں اندر ابھی جائیں گے مریض یہ مریض کے بعد جب گئے مریض کو اٹیک ہوا ہوا ہے دماغ یورپ جوش پڑا ہوا ہے <مید> <مید> دیکھا ان کا کتنا ان کا تھا کہ یہ مطلب بریگیڈیئر جو سرجن کو لے کر آئے ہیں اور سب کو انہوں جگایا سب کو لے کر آئے اور ختموں کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں مار ساری چیزوں کو دیکھے یہ سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن مریض کی شفا نہیں پہ شفاف کو دے نہ بس کامر ہے تمہارے دولت سے چیزوں سے آپ جی چیزیں تو خرید سکتے ہیں لیکن وہ جو سخت وقت آنے والا ہے نزر کا اس کو آپ خرید نہیں سکتے بھی مشتر صاحب آگے آئیں آپ جیشنے. اس کو پڑھ کر سنائے گا شو حادثات میں ایک دن ایکسیڈنٹ میں گیا آپ کا آواز آ رہی ہے اور بھی چاند بچے کی حالت کافی خطرناک تھی اس کا پیٹ چاک تھا اور آنکھیں باہر تھیں وہ تکلیف کی وجہ سے کراہ رہا تھا خون زیادہ بیٹھ جانے کی وجہ سے